ببركه ان الله ملائك تحيي صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي ال ام جي ب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي رسول الله ہمب و صلاح کے بعد موضامع سامعین کرام رفیقان ملت تمام تاریخ تمام محاسم و محامد اور تمام ترمکاری صرف اور صرف اللہ رحد لا شریک کے لیے ہے حضرات محترم کل کے درس میں آپ نے سورہ نمل تک کی تفصیل سماعت فرمائی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ قصص حضرات گرامی سورہ قصص یہ مکی صورت ہے اور اس میں نو رکو ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے عقائد کا اور ان کے اعمال کا بے شمار جگہ پر رد فرمایا اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کا جو سب سے بڑا ترا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ نئی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جو شبہ کیے جاتے تھے اور آپ کے بارے میں شبہ پیدا کیا جاتا تھا تو حضرت گرامی اس سورہ مبارکہ کے اندر وقتاً فوقتاً جو بھی آپ پر اعتراضات ہوتے تھے اس کا جواب دیا گیا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسا علی نبی علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جس کی ایک تفصیل حضرت محترم گذشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں صورتحال میں گزر چکی اس کے بعد حضرت محترم اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو ایک فکر دی گئی ہے کہ دولت کے ساتھ اگر ایمام ہو تو وہ دولت ایمان کے ساتھ معامنت کرتی ہے مدد کرتی ہے لیکن اگر دولت کے ساتھ ایمان نہ ہو تو وہ دولت بندے کے لیے مبال جال بن جاتی ہے اور پھر قارون کا واقعہ پیش کیا گیا کہ قارون بہت بڑا خزانے کا مالک تھا یہاں تک مفصل فرماتے ہیں کہ کئی جماعت یعنی کئی جانوروں پر اس سے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھی خزانوں کی کنجیاں جانوروں پر لادی جاتی تھی اور انتہائی درجے کا بخیل اور کنجوس گویا کہ شخص تھا حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور بعد مفصری نے یہ کہا کہ حضرت موسا علیہ السلام کا وہ رشتے دار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوی تو ہی رکھا اور اس کو حقوق العباد کی دعوت دی کہ جب تمہارے پاس اس قدر مال ہے تو خل کے خدا کی خدمت کرو اور ان کی مدد کرو تو اس نے کہا یہ مال میں نے اپنے ذہن کی طاقت سے کمایا ہے میں ان پر کیوں صرف کر دوں جب میں نے کمایا ان کے لیے نہیں ہے کمایا اپنے لیے بویا کہ اس نے بخل کا مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزت حضرات میں چیز تمہارا مال نہیں تمہاری آگجیو ان کی ساری ہے اگر تمہارے پاس مال ہو اور تم آج ان کی ساری کرو تو بے شک جو مالدار شخص کے لیے سرکار کی صلاح سلام نے سلامی بشارتیں سنائی ہیں تو تحقیق وہ سرمایہ دار ان کا مزداق ہو سکتا ہے لیکن اگر مال ہو اور وہ ناحق جگہ پر خرچ کرے اور مالدار ہو اور اس گھمن میں آ جائے کہ محفل میں چاہے حق بات ہو رہی ہو اور وہ اپنی ناحق بات جس میں رکھ دے اور حضرات گرامی ہو کچھ اس طرح کہ جہاں پر حق لوگوں کا گروہ ہو اور وہاں پر چند ناحق لوگ ہو تو مالدار شخص یہ سمجھے کہ جناب میرے پاس مال ہے تو میں گویا کہ حق لوگوں کا دے دوں گا تو گرامی یہ اس مبارکہ کے اندر ان کو عذاب لعیم بتایا گیا کہ تمہارے لیے یہ بڑا دہشت ناک آزاد ہے اس حرکتوں سے اپنی درستگی کر لو اور اس سور مبارکہ کے اندر یہ بات دی گئی کہ اگر کوئی سرمایہ دار ہے تو وہ تکبر نہ کرے وہ ریا نہ کرے وہ دکھاوا نہ کرے بلکہ وہ آر ان کے ساری کو اپنے اندر قائم رکھے اس لیے کہ آر ان کے ساری جو ہے وہ مالدار کے ساتھ ہی زیر دیتی ہے غریب کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تب تو آج بھی کرتا ہے تو اگر حضرات گرانی غریب اگر آج بھی کرے تو اس کے لیے اتنے انعامات نہیں ہیں اس کے لیے اتنے اجی و کباب نہیں ہیں لیکن اگر ایک گویا کے سرمایہ دار ہو اور ایک مالدار شخص ہو اور مال ہونے کے باوجود وہ آج بھی ان کی ساری کرے آنکھوں کو زمین کی طرف کر کے چلے چھینے کو حضرت گرام سکول کر چلے اور سامنے ملنے والوں کے ساتھ آپ جناب سے ملاقات کرے تو حضرات گرامی ان لوگوں کے لیے آج جو ان کی کی اصل روح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میان فرمائی تو لہذا مالداروں کے لیے پورے مبارکہ کے اندر وہ رقب قارون کے واقعے کو پیش کر کے ان کو درست ادرف دیا گیا کہ دیکھو قارون کا اس قدر مال اس کے کام نہ آیا کیونکہ تکبر کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا تو لہٰذا اور بھی اگر کوئی تکبر کے دامن کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنے مال پر جھمن کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ قارون کے واقعے پر برا کے صرف نظر کر لے کہ اس میں بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں مال نے ان کے ساتھ کوئی کام نہ کیا اس لیے اللہ رب العزت سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کی فکر دلائی ہے کہ دولت کے ساتھ ایمان ضروری ہے اگر دولت کے ساتھ ایمان تو گویا کہ یہ دولت ایمان کے اندر تقویت پہنچائے گی محاونت کرے گی اور اگر دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ دولت بابا نان بن جائے گی دعا کی اللہ رب العزت سے کہ جو واحد ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے اس سے اس کی توفیق نصیب فرمایا ایک دفعہ درود پاک پڑھ اس کے بعد حضرت لیتے ہیں سورہ کبوت کی اقتدار ہوئی انکبت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے استدلال ان کے اعتقاد کو کہا کہ یہ تو مکڑی کے جال کی طرح ہے کہ جناب یہ تو کسی چیز کی حرکت نہیں رکھتی تو گویا کہ اس واقعے کی صورت م... مبارکہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انکبوت رکھا گیا اور دیکھیے انکبوت اللہ ہے تو یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ارض کیا تھا کہ وما اہل بھی زیر اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے تو یہ سور مبارک اللہ کی ہے لیکن پکاری گئی غیر اللہ کے نام پر ہے سور ان کبوت تو لہذا اس ترجمے میں عام نہ رکھا جائے اگر عام رکھا گیا تو یہ سور مبارکہ کو حضرت گیارہ قرآن سے نکالنا پڑے گا اس لیے کہ بقول آپ کے ترجمے کے کہ ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے تو قرآن تو اللہ کا ہے لیکن قرآن اللہ کا نام نہیں قرآن اللہ کا ہے لیکن قرآن اللہ کا نام نہیں سورتیں اللہ کی ہے لیکن بکر اللہ کا نام نہیں ان اللہ کا نام نہیں تو ترجمہ وہی یہاں پر آتا ہے کہ حضرات وما اللہ غیر اللہ کہ ہر وہ جانور حرام ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت شیاتی کا نام لیا جائے حج مختصر اس سور مبارکہ کے حضرات گرامین یہ سور مبارکہ مکھی ہے اور اس سور مبارکہ کے اندر جس چیز کی دعوت دی گئی وہ یہ ہے کہ سرکار نے بےسط اور دعوت کو ہی کے مکہ کے در و دیوار آپ کے لیے نفرتوں کی آگ ابل رہا تھا حضرات ہر ایک شخص سرکار کے ساتھ بغض و بخونا رکھتا تھا یہاں تک کہ جو مسلمان ہو چکے تھے حضرت گرامی ان پر ظلم و ستم سے پہاڑے جا رہے تھے لیکن جو متسلک قسم کے مسلمان تھے وہ اپنے اعتقاد اور ان تمام باتوں کے باوجود حضرات گرامی اپنے سامنے گویا کہ جمیل کا ایک عظیم نور بن کر حضراتِ و کے ایمان اللہ رب العزت نے یہی یہی کلما پڑھ لیا جائے تو تمہیں بخش دیا جائے گا اور تمہیں ازمایا نہ جائے گا اللہ رب العزت سورہ مبارکہ کو نازل کر کے مسلمانوں کے دل کی ڈھڑاس باندھی ہے اور کہا کہ یاد رکھو یہ فطرے اور امتحانات تم پر ہوں گے اس لیے کہ خالی کلمہ پڑھنے سے تمہاری جان نہیں چھوڑ دی جائے گی بلکہ تمہیں فطروں میں مبتلا کر کے ازمایا جائے گا تمہیں فطروں میں مبتلا کر کے ازمایا جائے گا تو آج یہ بھی آج کے دور میں بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے آج جو کہ بے شمار سرکے اٹھ چکے ہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے حضرات گراوی تو یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں ہم اسلام سے بیدار نہ ہو جائیں ہم اسلام کی تعلیمات سے بیدار نہ ہو جائیں، یہ فتنے گویا کے پیدا جو ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے امتحان کا ایک مرکز ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی روشنی میں حق کو تلاش کریں اور ان فتروں کی پرواہ نہ کریں اس لیے کہ صحابہ اکرام پر ان سے ایک بڑے بڑے فطرے آئے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی دل کی دھڑاس کو باندھتے ہوئے رشا فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ خالی زبان سے کلمہ پڑھنے سے تمہاری ریاض کر دی جائے گی کہ آئیے اللہ کے ولی کلمہ پڑھ لو تمہاری جان چھوڑ جائے گی حضرات ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر فطروں کو نافذ کیا جائے گا تم پر امتحان کی کڑی مشقتیں نافذ کی جائیں گی پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ آیا جو تم نے کلمہ پڑا تھا اس کو تم نے دل سے تصدیق کہ نہیں تھی تو اضا گرانی جس طرح حضرت امام علی مقاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عمل دیکھیے کس قدر فطر ہے اس قدر ان امتحانات سے اپ گزرے لیکن اپ واقعی میں صبر جمیل کا ایک عظیم منایہ نور بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے کہ راست گرامی جو اپ کے تبلیغ مکہ اور مدینے نے صبر کی تھی وہ خالی زبانی دعاخردی نہ تھی بلکہ خالی زبانی دعوے نہ تھے وہ اپ کے دل اور باطنی طاقت کا حضرت گرامی گنداب اظہار تھا جس کو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کر کے دکھایا اور ثابت کر دیا کہ جب نواسہ رسول خانی کرنا پڑے بغیر بغیر امتحان کے جنت میں نہیں جا سکتا تو تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو تو تم پر تو بتری اولا انتہانوں کو نافذ کیا جائے گا یہ بات بھی بتائی گئی کہ کفار اور مشرقی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو سوریہ مبارک بتایا گیا کہ سب سے گٹیا دن بتوں والوں کا دن ہے سب سے گٹیا دن بت پرستوں کا دن ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ نے بیان فرمایا ان کی مثال ایسی ان بتوں کی عبادت کرنے کی مثال ایسی جگہ جگہ پر دی ہے کہ مکھھی پیدا نہیں کر سکتے ناک پر مکھھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے کوئی ان کے سامنے کچھ بھی کرتا رہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے کوئی ان کو گالیاں دیتا رہے تو یہ سن نہیں سکتے کوئی ان سے گویا کہ ان کی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے یا مکھھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو یہ اس کے پیچھے جا نہیں سکتے تو یہ کیسے ہیں تو اللہ رب العدت نے فرمایا اور یہ ان کے سارے احتقاب اور آمانی ساری گفتگو ایسی بے سود ہے جیسا کہ مکڑی کا جھالا کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہ ہوتی ہے نہ وہ سردی سے اپنی جان بچا سکتی ہے نہ وہ گرمی سے اپنی جان بچا سکتی ہے تو بالکل بت پرستوں کا یہ کہ ان کا استعمال اور ان کا زور دعوی اتنا کمزور ہے جیسا مکڑی کا گھر ہوتا ہے مکڑی کا گھر ہوتا ہے نہ تو یہ کفار اپنی عبادات کو ثابت کر سکتے ہیں نہ تو یہ اپنے ہاتھ لگا دیا جائے تو چورا چوڑا ہو کے رہ جاتا ہے اور جو گھر جو اتنی مشقت سے بنتا ہے نہ تو وہ گرمی سے محفوظ رہ سکتا ہے نہ سردی سے محفوظ رہ سکتا ہے نہ وہ کسی اور مسائل سے, سے محفوظ رہ سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر کفار کو درس دی کہ دیکھو مثال اور تمہارے داووں کی مثال تمہارے اعتقادی تربیتوں کی مثال ایسی ہے جس طرح کے مکڑی کا جالا آؤ کر اسلام کے اندر محسوس ہو جاؤ جس کی وسیع عمارتیں ایسی ہیں کہ حضرات اس کو کسی قسم کے شک و شبہ اس کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتے اور تمہاری حیثیت تمہارے سامنے تو ایک بات کر دیا جائے تو تم اپنے بدھ کی باتوں سے ناگوار ہو جاتے ہو اور آخر میں یہی کہہ دیتے ہو بھائی ہمارے باپ دادا نے مانا تھا ہم بھی مانوے آخر میں صرف یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے مانا تھا تو گویا کہ ہم مان رہے ہیں تو اس مبارکہ کے اندر حضرت گرانی ان کے تمام نکر و فریب اور ان کے باقل عقائد اور ان کے تمام گویا کہ دلائل مغل نژاد کا اللہ رب العزت نے وال انداز میں رد فرما دیا اور ان کو ان کی حیثیت بتا دی کہ تمہاری حیثیت مکری کے جال کی طرح ہے تمہارے استقبال کی حیثیت مکری کے جال کی طرح ہے اور تمام دنوں میں تمام ادھیان میں سب سے گھٹیا دن بت کا دن ہے دعا کیجیے اللہ رب ال ان مکاروں ان کے مکر سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے ایک دفعہ دروازے پاک کر لیجیے اس کے بعد حضرت سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے ہوا دراصل یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا اور اس کے اندر جو واقعات محفوظ ہے اس کے متعلق علماء نے شان نزول یہ بتایا کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی مکہ کے مشرقین جو تھے وہ اہل فارس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ مجوسی تھے اہل فارس آپ کی پوجا کیا کرتے تھے وہ مجوسی تھے تو مشرقین ان سے محبت رکھتے تھے اور روم کے جو دشمے باشندے تھے وہ اہل کتاب نسارا تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے تو گویا کے نریہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت اس اہل کتاب سے محبت رکھتی تھی اور اس دور میں کفار نے یہ شوسا چھوڑ دیا کہ اہل فارس جیت جائیں گے اور اہل کتاب ہار جائیں گے اور ہوا بالکل یوں ہی کہ جب جنگ ہوئی تو فارس والے رومیوں کو انہوں نے شکست دے دی اور وہ جیت گئے تو حضرات مکہ کے کفار نے واویڑا اور بغل مچا بغل بجانا شروع کر دیا کہ دیکھو جس طرح اس اہل کتاب کو مدوسریوں نے ہرا دیا ہے اسی طرح تم بھی اہل کتاب ہو اور جب تمہاری اور ہماری جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہیں اس طرح ہرا دیں گے جس طرح کہ اہل کتاب کو گویا کے مدوسری نے ہرا دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آئے اس وقت جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کی حرمت نہیں ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر نے کہا لو پھر گیارہ سال کی شرط لگاتے ہیں اگر گیارہ سال میں دوبارہ مجوسی نہ ہارے تو سو تو میں دوں گا اور کہا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر گیارہ سال میں اہل کتاب ہار گئے تو تم سو لے لینا اب حضرات حضرات اگرانی کے معاملہ سرکاری کی باردان پہنچا پر اس شرح مبارکہ کا منظور ہوا اور حضرت اگرانی جو مدت صحیح طرح نے بیان کی قائم ہوئی اور روم کے اہلِ کتابوں نے اہلِ فراد کے مجوسیوں ان کو نابود کر دیا اور یہ مبارکہ کا نزول اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کی خوشی کی رہی کہ کو دیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر ان تمام مسائل کی بیان کیا گیا اور کو فار کی استدلال اور اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرنا اور سرکار کے ساتھ مذاق کرنا آخرت کے سے منہ موڑ لینا اور حضرات دیگر عذابوں کے ساتھ مذاق اڑانا اس پر ان کو ڈرایا گیا ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے تم انکار کرتے ہو اپنے ماں قبر امتوں کو دیکھ لو ان کا مقام کو دیکھ لو ان پر بھی عذاب نازر ہوا ہے ان پر بھی نبی گویا کے بھیجے گئے ہیں اور اس سورے مبارکہ کے اندر سرکار علی اصلاۃ وسلام پر بھی اعتراضات کیے جاتے تھے کہ آپ اللہ کے ندی ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ کیوں نہیں کیوں آئے اللہ رب العزت نے شاع فرمایا کہ ابھی بھی ان سے کہہ دو کہ تمہیں کیا صرف میری نبوت پر اعتراض ہوتا ہے کیا مجھ سے پہلے جو جتنے نبی آئے تھے کہ وہ جن تھے کیا وہ فرشتے تھے وہ بھی تو انسان تھے اگر وہ انسان بن کر آتے ہیں تو موسا کی نبوت پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو عیسا کی نبوت پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو اور اے مشرق اے مکہ مکاد کافروں تم کہتے ہو ہم دین ابراہیم ہی پر ہے تو ابراہیم بھی تو انسان تھے ابراہیم بھی تو انسان تھے اور اگر ابراہیم کی انسانیت پر تمہیں وہ ایک کہ شک و شبہ لازم نہیں ہوتا تو میری رسالت پر تمہیں شک و شبہ لازم ہوتا ہے تو الغر حضرات گرانی ان تمام ضروریات کو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان سنایا اور کفار مشرقین کے تمام مکر اور کی کلی کھول دی ایک دفعہ پاک آخر میں سورہ لقمان ہے اس کے متعلق صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے چار رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کی نسبت حضرت لقمان علیہ السلام سے ہے اب دیکھیے یہ بھی غیر خدا ہے لقمان علیہ السلام اور سورت کا نام لقمان ہے سوریہ لقمان ہم نے کہا یہ کھانا گو سے پاک کا آدمی کی نسبت کیوں کی تو میں نے کہا سورت پوری آدمی کی نسبت ہو رہی ہے لقمان بھی انسان تھے ان کی طرف پوری نسبت ہو رہی ہے تو اس سورہ مبارکہ کو آرام کی نہیں کہتے ہو پتا چلا جب اسور مبارک کو حرام نہیں کہتے ہو تو وہ سی حرام کیسی ہو گئی پتا چلا آپ کا آر کا ترجمہ ہی غلط تھا اب نقمان یہ تھے کون اس کے متعلق مفتصرین کا بڑا اختلاف بعد نے کہا کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے یعنی فتوا وغیرہ دیا کرتے تھے بعد نے کہا کہ ان کی رشتے داری حضرت طیوب علیہ السلام سے تھی یعنی ان کے بھانجے تھے بعد نے کہا کہ جناب یہ ایک حکیم تھے اب اس میں اختلاف ہوا کہ جناب یہ تو رشتے دار کسی ندی کے تھے اس بات پر اب متفق ہے لیکن یہ ہے کہ آئے یہ نبی تھے یا غیر نبی تھے تو اکثر کچھ علماء نے کہا کہ یہ نبی تھے اور اکثر اور بیشتر زیادہ اجماعی تعداد میں جو علما کا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی نہ تھے بلکہ حکیم تھے حکیم سے مراد کیا حکمت والا یعنی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ دلائل سے اس کی آشنائی نصیب ہو جانا اور اس کی طرف راغب ہو جانا اس کی طرف مرغوب ہو جانا اس کا نام ہے حکمت اور دوسرا کہ ان کو علمِ طب کا اللہ رب العزت نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کے بیٹے کی وصیتیں موجود ہے جو انہوں نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے کی تھی اور ان کو ساری باتیں سمجھائی تھی کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی وارگاہ میں کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے سوا کسی کو خدا مت کہنا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار مکہ شہریت بہت بڑا درد دیا گیا کہ دیکھو تم کہتے ہو چھ لوکمان گویا کے مشریف چھ اللہ وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے سور مبارکہ کا لزف فرمایا اور اس میں ساری باتیں بیان فرمائی کہ لقمان حضرت لقمان جو تھے وہ مشرق نہیں تھے بلکہ پکے مباحث تھے توحید پرست تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹے میرے انتقال کے بعد میری وصیت یاد رکھنا کہ کسی کو خدا مت کہنا مستحق عبادت صرف اس رب کی ذات ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت لکمان کو ایک سال کی عمر فرمائی ایک ہزار سال کی عمر ان کی عمر کا آخری حصہ حضرت داود علیہ السلام کے زمانے جا کے ملا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور داود علیہ السلام سے انہوں نے علم سیکھا ہے اور علم کی باتیں سیکھی ہے زبور کا علم سیکھا ہے حکمت کی باتیں سیکھی ہے اور داؤد علیہ السلام کی دہشت سے پہلے یہ اس قوم والوں کو شریعت کے مسائل بتایا کرتے تھے دین کی باتیں بتایا کرتے تھے جو متقدمین گویا کہ کتابیں اتری تھیں اور جو صحیح سے اترے تھے اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن جب حضرت داود علیہ السلام پر کتاب منظور ہوا اور آپ کی دہشت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے فتوا دینا چھوڑ دیا اور استفادہ گویا گویا حضرت استفاد کوئی بھی آ جاتا یعنی سوال آ جاتا تو اس کو حضرت داؤود علیہ السلام کی طرف نسبت کروا دیتے اور حضرت داؤود علیہ السلام کی انہوں نے اختیار کر دی اور قرآن نے اسی مفہوم کو بیان کیا کہ وہ تو خود کہا کرتے تھے ان نشر کا العظیم وہ تو خود کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے بڑا ظلم عظیم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا کہا جائے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمرات محترم ان تمام کفار کے باطل اور من گہد اور جھوٹی واقع کے لقمان بھی ہماری طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے تمام اعتقادی مسائل کو اللہ رب العزت نے رد فرمایا دعا کیجیے کہ جن سورہ مبارکہ کی ہم نے آج تلاوت کی اور جن کا ہم نے درد دیا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں صرف مقبول اطلاع فرمایا ونائے کری جو سر مبارکہ باقی ہیں ان کا استقامت کے ساتھ تلاوت سننے کی اور درس سننے کی اور اس پر عمل کی مولا کریم اسلام اللہ کی برست سے حاضران نجلس کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بار ڈانے شرف مقبولیت عطاثرما ہم تمام کو صحت کامل عطا شرما ہم تمام کو صحت عطا عطاشرما ہم تمام کو منافقوں کے نفاق سے محفوظ رما ہم تمام کو مکاروں کے مکر سے محفوظ فرما خاتمہ بالخیر کی توفیق نصف فرما کل قیامت میں سرکار دو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاف نصف فرما برائے کریم اس نازان کتاب اور اس عدلی کتاب کی برکت سے ہمارے قلوب کو من فرما ہمارے دلوں کو تیری آپ کا تیرے محبوب کی آپ کا گہوارہ بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ بھی محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے جیسو واخرداوان الحمد للہ رب